بسم اللہ اکبر فرسکم اللہ, الرحیم. اللہ رب رزق تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مسئلہ جو ہم نے تم رزق دیا ہے کیا تمہارا ہم اس کے اندر شریک ہیں تم ہو تخافونہم سوا ان کیا تم, ہو؟ اگن اگن کیا تم ہو ان سے جس طرح آپس میں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو اسی طرح حیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں عقل رکھنے والی دوبارہ سے دیکھیے ضوربا کا معنی ہوتا ہے مثال بیان غفلن اللہ رب العزتوں تم نے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے آخر جمع کریں گے جو تمہیں رزق دیا ہے کیا اس میں مام ملکت تمہارے غلام حل لکم کیا ہیں اس میں من کا شریک ترجمہ یہ بتانے گا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کیا تمہارے غلام اس میں شریک ہیں فان فیہ فی کیا اس رزق کے اندر تم اور تمہارے غلام برابر ہو ترا ہم خائف تم دوسری بات کیا تم ڈرتے ہو ان سے بھی جس طرح کہ تم لوگ आपस में जो आजाद और مختار ہو आपस میں दूसरे से डरते हो قال اليكم واضح بل تبع الذين ظلموا اغاهم بغي بل کے ظالم لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم کے اتباع تابع داری اور ابا کرنا من اللہ دن کا خواہشات کر دیں ہے جو ہدایت دے من اظہ اللہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں ہمارا سرین اور نہیں ہے ایسے لوگوں کا کوئی مددگار سرین نہ صرف مددگار تو عقیم وجر آپ اپنا رخ سیدھا کیجیے خالص دین کے خالص کی طرف بس اپنا رخ سیدھا رکھیے اور قائم رکھیے خالص دین کی طرف کا پس قائم قائم کی رکھیے وجہ کا اپنے رخ کو وجہ چہرے سے دبرخ دین دین کی طرف حنیفہ حنیفا کا مطلب ہوتا ہے لگتا حنیفہ کے سارے راستوں کو چھوڑ کر کسی رخ کی طرف کس کوئی ایک رخ متعین کر دینا تو مطلب یہ ہوا خالص خالص دین حفاس اپنے رخ کو قائم یعنی حنیفہ خالص دین کی طرف فطرۃ جس فطرت پر اللہ رب لوگوں کو پیدا کیا ہے فتح فتح پیدا کر فطرت اللہ پس آپ اس فطرت پر قائم رہیے جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل آپ اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے یا اللہ رب العجت کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی لال قدین یہی ہے مضبوط الدین ای القیم مضبوط دین اور بعض کیا ہے لالق الدین یہی ہے سیدھا راستہ مفتی تقی عثمانی متضانی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے راستے سے یہی ہے ذرا راستہ اور لیکن لفظی معنی کیا ہوگا دین, دین. القیم مضبوط یہی ہے مضبوط دین لیکن اکثر تم نہیں جانتے منی بین تو اللہ رب العزت کی فطرت پر جس پر اللہ رب الس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا, کیا کیسے چلو اس فطرت پر فطرت پر تم چلو منی بین اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ خالص اسی کی طرف لو لگا کر منی بین اناب رجوع کرنا آجزی کرنا انا یونیب یا رجوع کرنا منی بین ہے اسی کی طرف میں ترجمہ کیا ہے لو لگا رکھا رکھنا اللہ رب العزت کی طرف ہی لو لگائے رکھتے ہوئے پر چلو ترجمہ کرتے ہیں منی بین ہے تم اللہ رب العزت کی فطرت اس طور پر چلو کہ اس کی طرف رجوع کی ہوئے ہو وقت ہو تم سے ڈرو واقعی مسلا اور نماز کرات اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں شامل جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لی وکان شیاح اور ہو گئے گروہ اور ہر ایک گروہ اپنے اپنے طریقے پر خوش اور اپنے اپنے طریقے پر مگن من لدی نفر کا فرغ کا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا دین ہم اپنے دین کو وکان شیا شیا شی شیات سے اس کا مانا ہوتا ہے گروہ جما جو کسی ایک امام کی تابے ہو یا کسی ایک مقتدہ ہو اور اس کی پیروی کرتے ہوں وہ کلو حزبن کمانا بھی یہی جماعت ہے کلو حزبن ہر ایک جماعت ہے کمانا ویسے سامنے کے ہوتے ہیں جو کچھ اس کے سامنے ہو تو مطلب اپنے طریقے پر لگن ہیں اور خوش ہیں وحید جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تکلیف داؤ ربو پکارتے ہیں ہی نہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف لو لگا کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں اسی کی طرف لوگ تم ادا رحمت پھر جب اللہ رب کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ادا تو انہی میں سے ایک اچانک اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں دیکھیے جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, رب بھی ہے تو اپنے رب کو پکڑنے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں پھر جب اللہ رب العزت اللہ تھی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یا ذائقہ چکھاتے ہیں تو ارافری تو انہیں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں یہ کیوں شرک کرتے ہیں ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کی کہ وہ فروتا یہ اس کی انکار کرتے ہیں کہ وہ نہ ان کو مخاطب کر لو یہ مزے اڑا لو فصول جان لو گے نازل کی ہے ان پر کوئی کتاب یا کوئی دلائل امسلطانہ ہم نے کوئی نازل کی ہے ان پر کوئی کتاب یا کوئی دلائل فوت ہو بیما بھی, بھی ہو شرکون اس جو یہ اللہ ربز کے نازل کیے ہیں کہ جن جو دلائل یا جو کتاب بھی ہو جس کو وہ پڑھ کر ایسا وہ کتاب ان کو یہ بتاتی ہے کہ تم اللہ رب الزی کا ساتھی ٹھہراؤ ہرگی جیسا نہیں کیا. ام اللہ علیہ کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل فہوت کلم ان کو بتاتی رہو نہ اللہ رب العزی کے ساتھ کرتے ہیں قانو بھی اللہ رب العجی کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا ذائقہ فریفو بےحا تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب اللہ رب العزی کی طرف سے جب کوئی رحمتیں ہوتی ہیں رحمت نازل ہوتی ہے یا کوئی خوشی ملتی ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ ہم تم دماغ جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے یا کوئی بھی ایسی بری بات جو بری خبر تک پہنچتی ہے وہ بھی کون سی بری خبر اللہ ربرضی کی طرف سے نہیں لیکن دماغی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اچانک سے है مایوس ہو جاتے ہیں وہی ہے چکھنے کے معنی ہے ذائقہ ہے رحمت سیعتن سیعتن ان رحمتہ ان کے برائی بما قدمت ای کے ہاتھوں نے آگے کیا مطلب کیا ہے ان کے عمال، یا ان کے کرتور، ان کے افعال و اعمال کو ہم کسی رحمت کا ذائقہ چکاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اپنے افعال و امال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے اچھا سن مایوس ہونے لگتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں یقدر اور چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اس میں ایسے قوم کے اللہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے یار اللہ, اللہ رب العزت جس کے رزق کو چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں یقدر اور جسے چاہتے ہیں تنگ کر دے مناتے کہ میں نے روی ٹھہرانا لیکن تنگی کرو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت ہی ہے جس رب العزت جسے آتے ہیں اس کے عزت کو کشادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے تنگ کر دیتے ہیں قومی شاہی ایسے قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے تو عطد القربہ حق ہو بل مسکین وہ ایسا جو کشادہ جیسا بھی ہو لیکن اس میں سے کیا کیجیے آپ تو اپنے قریبی رشتے داروں کا حق اس میں سے آزاد بل مسکین او او اور مسافر کا او راستہ جی راستہ یعنی مسافر راستے کا بیٹا مطلب مزے مراد ہے نوجح یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو لہرت کی رضا چاہتے ہیں کامیابی والے تمبا اور جو تم سود دیتے ہو یرب و فی ام والنا تاکہ لوگوں کے شریک ہو کر لوگوں کے مالوں میں شریک ہو کر زیادہ ہو جائے بڑھ جائے اللہ اور جو تم دیتے ہو زکات اللہ, اللہ رب الجا کے لیے جو زکوۃ دیتے ہیں یا اپنے مالوں کو بڑھا جی ربا بڑھ ہے لیئر بوا تھا کہ تم لوگ زیادہ کرو فلیوں میں شریک ہو کر واضح ہے دوبارہ شریف آتے اور جو تم دیتے ہو جی اور جو تم سو دیتے ہو لیئرف تاکہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھ جائے عند اللہ تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑھتا نہیں ہے وما آتیتم من اور تیسے نے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہوتے اللہ, اللہ خلقکم اللہ رب العزت کی ذات زیاد ایسی جس نے رز دیا تم تمہیں مردہ کیا یا تمہیں موت دی تم دوبارہ کیا ہے تمہاری شرکا جو تم نے تم نے اپنے رب کے ساتھ کسی جن لوگوں کو شریک ٹھہرایا ہے وہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ایسا کوئی بھی ہے کام کرتی ہے منشی گزشتہ چیزوں میں سے کوئی بھی ہے کر سکے تمہیں پیدا کر سکے یا تمہیں رزق دے یا تمہیں موت زندہ کرے حل ان شرا کا کیا ہے تمہارے شرا میں سے کچھ بھی میں یا کہ تم, تم میں سے کوئی جو ایسا کریں گے اور, اور بہت بالا وہ کرتا ہے اس شرک ہم جو شرک شراتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ زیادہ ہی ہو گیا جی زیادہ تم یہ سبق سن بھی Hmm. اتنی کوئی لمبی باتیں نہیں ہے اتنی زیادہ کوئی تشریح و تفسیر نہیں ہے جمع ہی ہے اور دوبارہ سے دیکھیے شروع سے مثلا من یہاں اللہ رب العزت نے قدرت اور اپنی توقید کے لیے ایک مثال سے سمجھ جائے ہے, کہ ہے وہ والی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کے ساتھ ہی بھی شریک نہیں ہے اور اس پر ایک مثال اپنی کے لیے ایک مثال دی ہے وہ یہ کیسے غلامی کا یعنی وہ غلامی کا تھا اس میں لوگ ایک دوسرے کو جنگل لڑتے تھے اور دوسروں کو غلام بنا لیتے تھے اور یہ سلسلہ تھا اس دور کے اندر غلامی کا رواج تھا تو غلاموں کی بھی ایک حیثیت اسلام میں آنے کے بعد اس غلامی کو بالکل اس, خط... اس آ... رسم کو بالکل ہی ختم نہیں کیا گا. غلامی کا کوئی آ... وجود ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہا بلکہ اسی اصلاح کے لیے اور اس کی احوال کیے ہیں اور حادثیث میں اور اپنے اقوال اور اعمال سے واضح کیا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح ایک مس... آ... انسان ہے اور ان کے ساتھ بھی اتنا ہی برا طریقہ اور برا ہی آ... رویہ نہ اختیار کیا جائے بلکہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ جو تم کھاتے ہو انہیں وہ کھلاؤ جو تم پہنتے ہو انہیں وہ کھاؤ اور پھر ان کی آزادی کے لیے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں فضیلتے کی کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو اتنا حاضر ہے حتیٰ کئی کفارے جو ہیں ان کفاروں کے اندر غلام کی آزادی کو رکھا یہ کس لیے تاکہ اس کی اصلاح کی جائے اور پھر چلتے چلتے چلتے یہ آج تک یہ سلسلہ پھر اس کے بعد ختم ہوا اور اب انفرادی طور پر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنایا جاتا ہو لیکن یہاں پر بتانا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تفریح کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جس طرح ایک شریکین مکہ اور ایک کفار مکہ تم لوگ جس طرح اپنے تمہارے غلام وہ غلام تمہارے ہیں اور تم ان کو اپنے ساتھ کہیں پر بھی جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے تم ان کو کہیں پر اپنے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور ان کو اپنی برابری سمجھتے ہو حرج ایسا نہیں ہے کہ تمہارا جو مال ہے کیا تم ان آپس میں شراکے ہو جس طرح ایک دو بھائی ہوتے ہیں آپس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طرح چلتے ہیں ایک ساتھ مال میں شریک ہوتے ہیں جس طرح ایک والد اور ایک بہن تم لوگ اس طرح ان غلاموں کو بھی جو تمہارے اندر ایک ہی بندہ बंदा ہے है غلام ہوتا ہے है क्या तुम उसको भी اپنے رزیب کے اندر اسی طرح شریک سمجھتے ہو حرض ایسا نہیں ہے تم نہیں سمجھو اسی طرح اگر معاملات کے اندر جائے کاروبار کے اندر دیکھا جائے دیگر دیکھیں ان کے اندر جس طرح عام ماحول دیکھا جائے اگر کسی کی زمین ہے اس کے ساتھ اگر دوسرا کی زمین ہو, وہ آزاد ہو تو آپ لوگ ایک دوسرے سے خوف کھاتے ہو کہیں میں اس کی زمین کے حصے میں کچھ تعمیرات نہ کر دوں کوئی کھیتی باڑ کر دوں ہماری لڑائی ہو جائے گی لیکن تم اس سے ڈرتے ہو تو کیا ایسا تم ان غلاموں سے کرتے ہو جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں جس طرح تم لوگ آپس میں آزاد اور مختار لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو تو کیا تم ان سے بھی ہو ہر ڈرتے ہو بلکہ تم ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتتے ہو اور تم ان کو غلام ہی سمجھتے ساتھ بھی شریک نہیں ڈہراتے ہو اور تم ان سے اس طرح نہیں ڈرتے ہو جس طرح تم دوسرے آزاد اور خود مختار انسان ڈرتے ہو تو تمہیں کیا ہوا تم اپنی عقل میں سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم جو انسان تم بھی کسی کے پیدا کردہ ہو جو تم دوسرے اختیار انتیاز, کرتے ہو اور ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تو ایک بات پوری کی پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور पैदा کی پیدا کردہ مخلوقات میں سر اس کو شریک ٹھہراتے ہو تو تمہاری عقلیں کہاں کوئی بتانا ہے اللہ رب کی وحدانیت کو اس سے کہ تم جب ان کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تم کس طریقے سے اور کس حقل سے تم تمہاری یہ کیسے تسلیم کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہو؟ اس کو؟ کی مخلوق کو کیا ہے انہوں نے پتھروں کو بتوں جو ہے انہوں نے خدا تسلیم کر لیا تو کیا پر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ضرور اللہ رب العزت کی مخلوقات میں صحیح ہیں. تو کی مخلوقات میں تم اسی کی شریر ہو اور اسی کی مخلوق پیدا کر در لوگوں کو تم اللہ رب العجت کے ہی شریر ہو یہ ہر گھر انصاف نہیں ہے بلکہ ہے نہیں نہ انصافی اور یہ تم خود بھی سمجھتے ہو تمہارے اندر سے جب تم ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں برداشت کرتے کرتے ہو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو کیا ہو ایمان رکھتی ہو یا رکھتی یا غلام ہوا کیا, بات کیا ہے کہ تم لوگ کیوں ایسا نہیں کرتے ایسا کیوں نہیں مانتے بلکہ دلائل واضح ہیں اور سب کچھ تم بھی سمجھتے ہو گے لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تب ہی ان سمجھ آتا ہی نہیں یہ ہی ہے یہ اعینات کے بھرے ہوئے ہیں اور خواہشات کے بھرے ہوئے ہیں حق کو تسلیم کریں گے تو ان کی خواہشات رہ جائیں گی ان کے جو باقی ضرورتیں ہیں اور ایک دوسرے سے کے تعلقات ہیں یہ خطرے اس لیے صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کتابیں ہیں اور یہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ کس وجہ سے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ حق بات کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم یہ من اللہ آگے اللہ تبدیل فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ہدایت دے اس کو جسے اللہ گمراہ کر دے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے لیکن ایک انسان ہے جو اعنات اور زد پر اتر آتا ہے اعینات اور ضد پر اتر آ کر وہ اللہ رب العزت کے حقوق کو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسولوں کو اور آیات کو اور قرآن مجید کی آیات کو جب تسلیم نہیں کرتا معات نہیں کرتا تو اعینات پر ہوتا ہے اس لیے پھر اللہ رب کی الفے سے مہر سخت ہو جاتی ہے کہ یہ اور ایناد ہی ہے اور یہ ایسا ہی رہے گا تو ایسے شخص کو کون ہدایت اور کل قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کا کو کو مددگار نہیں ہوگا جی اگلے دی کو دیکھیے فاطم و جہاں کا حنیفہ بس آپ اور قائم رکھیے حنیفہ کس کے لیے خالص گین کی طرف اور فراہم نا سالی اور ایسی فطرت پر چلیں کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں پیدا کیا ہے لا علی خلق اللہ رب العزت اللہ کی مخلوق میں اللہ رب العزت کی تخلیق میں جو نے پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے لال قدیم قیموں یہی ہے مضبوط دین اللہ علم اس صاحب میں ذرا غور کیے حنیفہ فطر اللہ, اللہ فطرت فطرت سے کیا مراد ہے تو مفصرین کے اس کے اندر کئی سارے متعدد اقوال ہیں کسی نے کیا کہا کہ کیا کہا برال دو واضح اور آآ آآ اس کا خلاصہ ہیں. ایک یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور لوگوں کو پیدا کیا تو کس فطرت اسلام پر یعنی جو بھی پیدا ہوا وہ مسلمان پیدا ٹھیک ہے اس سے ایک مطلب تو یہ ہوگا فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا پھر اس کے بعد اس کے گرد ارد گرد کے ماحول اور اس کے اور اس کے اور طرح سب کچھ چیزوں نے اس اگر گمراہ کیا تو گمراہ کیا وہ ارد گرد کے ماحول سے گمراہ ہوا لیکن پیدائش جو اس کی ہوئی ہے وہ فطرت اسلام یہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے ایک ایک جو مراد ہے فطرت سے کیا مراد ہے ایک معنی اس کا یہ ہے فطرت مراد فطرت اسلام ہے. اس مراد کا مطلب کیا ہوگا اس مراد کا مطلب کیا ہوگا ہر پیدا ہونے والا انسان وہ کیا ہے فطرت اسلام پیدا ہوگا اور اس گمراہ ہوا ہے بعد میں گمراہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے یا دیت کی وجہ سے جیسے وہ حدیث ہے کہ کلوانی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین سے حودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی تو خیر ایک تو یہ دوسرا دوسرا کیا ہے ہے کو جو سے مراد استحدات فطرت سے کیا مراد کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی استعداد رکھی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے اندر غور و فکر کر کے وہ سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے فطرت سے مراد ایک کیا ہے فطرت اسلام اور دوسرا فطرت مراد کیا ہے استعداد کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایسی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود کو قبول کر سکتا ہے اور اسلام کو دیکھ سکتا ہے کہ اسلام کے اور خود سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور یہ ہے استعادت اب یہاں پر فطرت سے مراد کیا مراد ہوگا فطرت سے فطرت اسلام مراد ہوگا یا استعاد مراد ہوگا تو یاد رکھیے یہاں پر مراد جو ہے وہ واضح طور پر یہ ہوگا کہ استعداد مراد ہے اس لیے کہ فطرت اسلام اگر مراد دیا جائے تو اس نے ساری خراب ہی हो, हो, کیا ہے کیا مسئلہ ہو رہا آج کل کیا ہو گیا میں نے آپ کو بتایا کہ فطر دو مراد ہیں نمبر ایک فطرت سے مراد اسلام ہے فطرت ہر پیدا ہونے والے انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ فطرت استعداد اور صلاحیت ہو کہ اس سے کیا مراد ہوگا کہ اندر استعداد اللہ نے اس کے اندر استعداد پیدا کی ہے اگرچہ وہ والدین کے ساتھ مل کر وہ غیر مسلم بن گیا ہو مشرق بن گیا ہو بن گیا ہو یادی بن گیا ہو لیکن اس کے اندر پھر بھی استعداد اور صلاحیت رہے گی کہ وہاں کو قبول ہے اتنی بات سمجھ میں آئی جی تو یہاں پر کیا مراد ہے فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے یا استحمرات ہے تو یاد رکھیے جو اگر آپ فطرت سے مراد اسلام مراد لیں گے تو یہاں پر کئی سارے ارشک ہوتے ہیں ان میں سے دو اعتراض آپ کو بتاتا ہوں فطرت سے مراد اسلام مراد دیا جائے تو یہ مانا ٹھیک دن ہوتی نہیں ہے اور ارا یا ہاں فطرت سے مراد اسلام ہے یا استحافی اگر فطرت سے مراد اسلام لیں گے تو اس پر نمبر ایک اشکال ہوگا کہ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تبدیل کی کیا آپ اللہ رب العزی کی تخلیق ہوتا ہوا نہیں تو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ جو پیدا ہوئے لیکن اس کے بعد وہ کافر بنے تو اگر فطرت سے اسلام ہی ہے تو مسلمان ہی رہنا چاہیے تھا اللہ رب الخلیق تو تبدیل نہیں ہوتی تو تخلیق کیوں تبدیل ہوئی نمبر ایک اسکول سمجھ میں آ یہ تخلیق کیوں تبدیل ہوئی تخلیق کی تبدیل نہیں ہوتی جیسے لا اللہ, اللہ اگر فطرت سے مراد اسلام ہی مراد لیں تو فطرت اسلام کو کئی سارے لوگ باقی نہیں رہے وہ کام نمبر ایک اشکال کا ہوا فطرت سے مراد اسلام لینے کی صورت میں نمبر دو اشکال یہ ہوگا کہ اگر فطرت سے مراد عام ہی مراد لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کتاب ہوگا تو پھر اس میں جو کفار لوگ ہوں گے ان سے جو حساب و کتاب ہوگا اور ان کو سزا دی جائے گی تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک انسان جو اللہ علیہ عزت نے اس کو اگر پیدا کیا ہے اور اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے تو وہ کسی اور فطرت میں جائے مسلمانی سے نکلے اس کا اختیار ہی نہیں ہے رہا کل کیا مطلب حساب و کتاب ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ جب انسان کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے اللہ نے پیدا ہی اسی پر کیا ہے تو کل کو اختیار کیا ہوگا اب مراد یہ نہیں ہے اگلی مراد تک فراہم کرتے کہ بھائی اشکار یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہی اشکار ہو جاتا ہے نا کہ تو ہوا ہے کہ اللہ رب نے فطرت اسلام پر پیدا کیا تو پھر تو انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ کچھ تبدیلی کر سکے انسان تو مجبوس ہو گیا اللہ رب الزت نے پیدا کر دیا فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا بسلا رہنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا فطرت سے ملام نہیں ہے بلکہ استعداد ہی مراد لیں گے اور صلاحیت ہی مرائیں گے کہ اللہ رب العظت نے انسان کے اندر صلاحیت اور استعداد یہ رکھی ہے کہ انسان حق کو قبول کرے اور اس کے ساتھ چلتا رہے اور حق کو قبول کرے گا اور چاہے وہ یہودی بن جائے نسرانی بن جائے یا مجوسی بن جائے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت باقی رہے گی جو کل کو اسلام کے اندر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ حق کیا ہے تو لیکن لیکن لوگ نی نی نی ان مشرقین اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اسی سے تم ڈرو اکیم نماز قائم کرو مشرقین اور تم کیا نہ ہو جاؤ میں سے نہ ہو جاؤ کیا ہے کہ لوگوں نے دین کے ڈالا اور تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو انسانوں کو پیدا کیا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سارے سارے اسلام کو قبول کرتے اور حق کو پہچانتے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار کرتے اور انبیاء کو اور ان کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے معجزات جو دلائل بھیجے ہیں ان کو تسلیم کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہر ایک نے انکار کیا اور گھر دیگر, دیگر مذاہب بط... آ... کوئی مشرک بن گیا کوئی آپ کا پجاری بن گیا انہوں نے کئی ساری اپنی اپنی جماعت بنا لی وہ کانشیا اور گروہ در گروہ ہو گئے ہی فری فون ہر ایک جماعت جو ہے اپنے اپنے رائے پر قائم ہے اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی پر ہر ایک کو ناز ہے اور حالانکہ یہ سارے کے سارے باتل ہیں ایک بھی ٹھیک نہیں ہے جیسے جو, جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب بنے ہیں یا جتنے بھی لوگ مشرق ہیں یا جیسے بھی وہ سارے کا سارے باطل ہیں وہ سارے باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے اور سارے کے سارے گمراہ ہیں یہ فرقی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا رکھی ہیں یہی اس کے اندر یہی بتایا کہ جنہوں نے اپنے دین کو मतलब अपने دین کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹیا مطلب اپنے دن کو ٹکڑا ٹکاٹا لگنے حق سے ہٹ کر الگ الگ بٹ گئے کی درجوں کے اور کئی حصوں میں اور کئی جماعتوں میں تقسیم ہو ہوگے پکان شیعہ اور گروہ, در... گروہ بن گئے کو اپنے گروہ پر, اپنی پر فخر ہے اور اسی پر وہ لوگ خوش ہیں اگلی جو آئے ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العمی توحید اور وحدانیت کو ہی واضح کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان جس ملک کے اندر جب اس کے سارے کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرف اس کی رائے جاتی ہے اور اس کو کہاں کو جاتا ہے تو جب دیکھا اور غور کیا گیا تو جب بھی مشکل پیش آتی ہے چاہے وہ مشرق ہوں چاہے کچھ بھی ہوں ان ذہن ایک دم سے اسی را، اسی راہ ذات کی طرف جانے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہی ذات حق ہے جس کی طرف سب سارے کے سارے اسباب ختم ہو جائیں تب بھی جب ذہن اسی کی طرف جائے تو اس سے معلوم حق وہی ہے یہی اللہ رب الال ہے اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں لیکن وہ الادا قوم رحمتن لیکن جب اس کو آسانی آتی ہے اور جب خوشی انکمتی ہے جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر غریب تھا تو اسے غنی بنا دیا اگر کوئی بیمار تھا مریض تھا تو اسے صحت مند بنا دیا اگر کوئی محتاج تھا تو اسے بھی صحت مند بنا دیا تو پھر کیا پہلے یہ ایک دم سے انکاری ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اور اپنے مشکل کی طرف اور اپنے اگر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ تو فلام بھیک ہوا یہ تو فلام بجہ سے ایسا ہوا ہے یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ایک دم جی سوئیے میری آواز جی اچھا اب یہ ہے کہ اب یہیں پر سبق کو ختم کر دے تب ختم ہونے والے اور کل ان صبح چار بج کر پانچ منٹ پر چار بج کر پانچ منٹ پر سبق ہوگا یہ جو ترجمہ دوبارہ سے جو رہتا ہے یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور حدیث کا سبق شروع کریں گے صبح ریاض الصالحین سب کے پاس ہونی چاہیے اور صبح انشاءاللہ سبق شروع کریں گے اور یہ جو ترجمہ باقی ہے جو تفسیر کا بھی جو سبق باقی ہے ترجمہ دوبارہ سے کریں گے اس کو بھی صبح انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے دوبارہ سے ایک بار ترجمہ کر دیں گے یا جہاں سے آگے جو تھوڑی بہت تفسیر باقی ہے وہ بھی کر لیں گے اور ریاض الصالحم کا کل افتتاح صبح چار بج کر پانچ منٹ پر انشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب قحامی و ناصر ہو نناصر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ معذرت پتہ نہیں ہے کیا ہوا مائک کو بار بار مسئلہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے السلام علیکم